أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأزنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت سورة انشقاق حضرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو پچیس آیاتیں ایک سو سات گلیمات اور چار سو تیس حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ انشقاق بھی ہے جس کے معنی ہیں پٹ جانے کے اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس نے آسمان کے پٹنے کا ذکر آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب لوگوں کے سامنے عقیدہ آخرت کو رکھا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ بھائی اس آخرت کا فکر کرو کہ جس میں ہر ایک نچار اور ناچار کھڑا ہونا ہوگا اور ہر انسان اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا تو مکہ کے سرداروں نے اور وہاں کے لوگوں کے اکثریت نے صرف یہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کہ اس بات کی تکذیب کی بلکہ انہوں نے اس بات کا مزاق اڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سر مبارکہ میں قیامت اور آخرت ہی کے سارے حالات کو موزوں بیان کر فرمایا ہے ابتدائی آیاتوں میں قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس کے برہق ہونے کے دلائل بھی دیے گئے ہیں اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا زمین کھلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہیں یعنی مرغ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے امان کی شہادتیں سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی یہاں تک کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور اس کی دلیل یہ بھی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے لیے ان کے رب کا حکم ہی, ہی ہوگا اور چونکہ دونوں اس کے مخلوق ہیں اس لیے وہ اس کے حکم سے कर نہیں کر سکتے ان کی رحاق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کریں اور اس کے بعد پھر سارے انسانوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کو خواہ اس بات کا شعور ہو یا نہ ہو بہرحال حال چاروں ناچار وہ اپنے اس منظر کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے پھر سب انسان دو حصوں میں تقسیم کر जाएंगे جائیں گے ایک وہ جن کا نام امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کسی سخت حصہ فیمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے دوسرے وہ جن کا نام ہے امال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے مگر مرنے کے بجائے وہ جن میں جھونک دیے جائیں گے ان کا انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس میں رہے کہ کبھی ہم نے اللہ کے سامنے جوابدہی کے لیے حاضر نہیں ہونا حالانکہ ان کا رب ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان اعمال کے بعض پرس ان سے نہ کرے چنانچہ ارشاد برا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے عزل سماعل شبقت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ رب اور وہ حکم مانے گا اپنے رب کے وہ اور وہ اسی لائق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے وہ عزل اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی ہموار کر دی جائے گی یا زمین کے کھال کو کھینچ لیا جائے گا مقصد یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی پہاڑ وغیرہ باقی نہیں رہے گا جسے کسی توحا میں وضاحت ہو گئی ہے وہ اور نکال باہر کر دی گئی وہ زمین جو کچھ اس میں ہے وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی وہ اذنتل اور وہ حکم مانے گا اپنے رب کی وہ حق اور وہ اسی لائف ہے کہ اس کا حکم مانا جائے یا بے شک تو اٹھانی ہے رب کا اپنے رب کے طرف کدہن تکلیف اٹھاتے اٹھاتے ہمیں اس سے ملنا ہے یعنی رب تک پہنچنے سے پہلے ہر آدمی اپنے استعداد کے موافق مختلف قسم کے جدوجہد کرتا ہے کوئی اس کی اتحاد میں محنت اور مشقت اٹھاتا ہے کوئی بدی اور نافرمانی میں جان کپاتا ہے پھر خیر کے جانب میں ہو یا شہر کے طرح ان دونوں طرح کے اعمال کے لیے وہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان اعمال میں مصروفار رہتے رہتے وہ پرورزگار اعظم کے سامنے جا کر ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے کے بعد فاما من اوتي کتابه صوبو جس کو دی گئی اس کا امان نامہ ب یمینی ہداہ ہاتم فصوف یحاسب حسابا یسرا <يَصِرًا> پھر اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب اور کتاب وہ جن قلبو الی اہلیہ مسھورا اور وہ لوٹ آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر یعنی جو اس طرح کے اچھے اعمال کرنے والے تھے جب ان کے طرف آئے گا تو بے فکر ہو کر آئے گا یا اہل سے مراد وہ اہل و عیاد ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں بھی اس نیک عمل کرنے والے کی طرح نیک اماد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھی اور آخرت میں بھی اکٹھا فرما دے گا کتاب او ہو اور وہ جس کو دی گئی اس کی کتاب یعنی آمان ناما ورا کی سے بے تو صبح صبح ابام قریب موت کو پکارے گا ویسلا سائرہ اور اس کو جنم میں جھونک دیا جائے گا وجہ ان نو کا نسل اہل ہی مسرورہ وہ اپنے گھر کے اندر بڑا بے فکر یعنی دنیا میں آخرت سے بے فکر تھا اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج ساتھ غم میں مبتلا ہونا پڑا اور اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے فکر میں رہتے تھے ان کو آج بالکل بے فکری اور امن اور چین نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ اس شخص کی بے فکری کا یہ عالم تھا کہ انہو اس کا خیال تھا قسم کا ہوں بشفق شام کے سرخی کے سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی اسمان کے کناروں پر دکھائی دیتے ہیں اس کو شفق کہا جاتا وی اور رات کی قسم اور گھوم پھرنے والے کیڑے مکوڑے اللہ گویا اپنے اس کائنات میں سارے مخلوق کا قسم کرتا ہے کہ مجھے رات کی قسم اور جو کچھ اس رات کے اندھیرے میں سمٹ کر کے آتے ہیں بلکہ مرچان کی عزت تک تسک یہ پورا ہو جائے لطر کب نہبک البتہ تم نے ہو کے جانا है ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انسان عالم ارواح میں ایک حالت میں تھا پھر عالمی دنیا میں آیا یہاں سے عالم برزخ سے قبر میں جائے گا پھر عالم برزخ سے قیامت کے دن اٹھے گا اور پھر قیامت کے دن جب اس کا حساب اور کتاب کا مرحلہ ہو جائے گا تو پھر وہ جن، جن، جنت کی طرف جب جائے گا یا جہنم کی طرف جب اس کو گرانے کے لیے لے جایا جائے, جائے گا تو پھر خیرات کی پر سے اس کو گزارا جائے گا یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں سے ہر حال سے انسان نے آگے ہو کے گزرنا ہے اللہ فرماتا ہے جب پڑھا جاتا ہے ان کے پاس قرآن لا وہ سیدھا نہیں کرتے یعنی اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے بھلین گفر و جو بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں ایمان لانا اور اللہ کے اس پڑھے جانے والے کتاب کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تو دور کی بات ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں یہ آیا سجدہ ہے کہ اس کے سننے اور تلاوت کے دورانی میں سج طے کر لینا چاہیے بما وما اور اللہ خوب تر جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں خوشخبری سنا دو ایسے طرز عمل رکھنے والوں کے لیے درناک آزاد کی ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے الصالحات اور اچھے کام کیے لہم اجرن کہ ان کے لیے اجر ہے بے انتہا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہاں پہ سورہ انشقاق اپنے احتام کو پہنچا و اخراوان